ہندو کے عزائم سانحہ بابری مسجد کے نتیجے میں ہندو نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا مگر وہ اپنا حقیقی ہدف مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر حاصل نہ کر سکے بعض ہندو تنظیموں کے باہمی اختلافات بمبئی کے حساس اور اہم مقامات پر ہونے والے دھماکے بعض اسلامی ملکوں میں بابری مسجد کے بارے میں حسب توقع رد عمل لیکن ہندو پھر بھی مایوس نہ ہوئے ایک طرف تو وہ آئے دن سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر کے آہستہ آہستہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ایک زبردست عسکری قوت کی شکل میں کھل کر سامنے آنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک منظم عسکری طاقت کے بغیر ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے اور اب ہندوؤں کو اپنا خواب پورا کرنے کا موقع مل گیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ابتدائی طور پر جموں کے علاقے کو منتخب کیا ہے ہندوؤں کی متأثر جنونی و مذہبی تنظیم بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کے صدر چمن لال गुप्ता نے اعلان کیا ہے کہ کشمیر میں تحریک آزادی کے لیے لڑنے والے جنگجو گوریلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بی جے پی ریٹائرڈ فوجیوں پر مشتمل ایک گوریلا فورس بنائے گی جس کی کمان بھارت کے ریٹائرڈ جنریل کریں گے یہ گوریلا فورس کشمیر کے مجاہدین کا مقابلہ ہر گلی اور ہر کوچے میں کرے گی چمن لال گپتا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس فورس کے لیے اسلحہ مہیا کرے اس خبر سے آپ ہندو کے عزائم کا بھرپور طریقے سے جائزہ لے سکتے ہیں ہندو اب تک مسلمانوں کے خلاف کاروائیوں کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات پر کام کر رہا تھا نمبر ایک عسکری ٹریننگ وسیع پیمانے پر ہندو نوجوانوں کو عسکری ٹریننگ مختلف اکھاڑوں کلبوں اور جسمانی ورزش کے مراکز کے نام سے قائم تربیت گاہوں میں دی جا رہی ہے اور بھارت کے متعصب ہندو رہنما بال ٹھاکرے خاص طور پر ایسے کئی ٹریننگ مرکز قائم کر چکا ہے جن میں ہندوؤں کو عسکری تربیت دی جا رہی ہے ہندوستان کے ریٹائرڈ اور حاضر ڈیوٹی فوجی اس سلسلے میں اپنے ہم مذہب لوگوں کی مکمل رہنمائی اور تعاون کر رہے ہیں نمبر دو فراہمی اموال اپنے تخریبی کاز کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اموال کی فراہمی ہمارے ہاں ہندو کا بخل اور مال کے ساتھ ان کی محبت بہت مشہور ہے لیکن تعجب ہے کہ وہی بخیل ہندو اب اپنے باطل مذہب کی خاطر پانی کی طرح مال لٹا رہے ہیں اس سلسلے میں سب سے اہم کردار وہ ہندو ادا کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں عموماً اور افریقہ اور عرب ممالک میں خصوصاً پھیلے ہوئے ہیں وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ پیسہ جمع کر کے ہندو لیڈروں کو بھیج رہے ہیں عرب ممالک اور دوسرے ممالک میں خفیہ طور پر ہندوؤں کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں خصوصاً بابری مسجد گرانے کے لیے کروڑوں روپے سے بھی متجاوز رقم بیرون ہندوستان سے بھیجی گئی اور بابری مسجد گرنے پر ان ہندو نے اپنے اپنے طور پر جشن بھی منایا نمبر تین فکری تربیت اس سلسلے میں بی جے پی اور اس کی ہم مشن تنظیموں نے کافی محنت کی ہے اب ان کے جلسے بڑے پر رونق ہوتے ہیں اور ان کے مقررین کی آواز کے ساتھ لاکھوں ہندو اپنی آواز ملاتے ہیں ہندو پنڈت اپنے پرانے راگ چھوڑ کر نئے راگ بنا رہے ہیں جس میں ہندوؤں کو غیرت دلائی گئی ہے اور انہیں ان کی بزدلی پر جھنجھوڑا گیا ہے اس فکری تربیت کا اثر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہر ہندو یہ محسوس کر رہا ہے کہ اگر اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کیا تو وہ اپنے مذہبی فرائض میں کوتاہی کا مرتکب ہوگا اور ہلاکت اس کا مقدر ہوگی چنانچہ مسلم کشی ہندؤں کی اہم ترین عبادت بن چکی ہے آخری قدم ابتدائی طور پر تین قدم اٹھانے کے بعد ان ہندوؤں کا آخری قدم اپنی منظم اور مسلح عصری قوت بنانا ہے جو مختلف وجوہات کی وجہ سے بھارت میں تو اعلانیہ طور پر نہیں بن سکی اب اس کے لیے جو میدان منتخب کیا گیا ہے وہ کشمیر کا میدان ہے کشمیر کے قریبی علاقے جموں کے مقام ڈوڈا کو اس ہندو گوریلا فورس کا ہیڈ کواٹر بنایا جائے گا ہندو لیڈر چمن لال گپتا کے اعلان سے تجزیہ نگاروں نے رائے قائم کی ہے کہ انڈیا کی حکومت خود یہ چاہتی ہے کہ بی جے پی کی گوریلا فورس جلد کشمیر کے میدان میں اترے تاکہ بھارتی فوج کی کمی کو پورا کر سکے اور بھارت دنیا کو یہ باور کرائے کہ ریاست جموں کشمیر میں عوامی خانہ جنگی ہو رہی ہے اور حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بھارت یہ بھی چاہتا ہے کہ فوج میں پھیلی ہوئی اس بدلی اور دہشت کو بھی اس طرح سے قدر کم کیا جا سکے گا جو مجاہدین کی جانسارانہ کاروائیوں سے انڈیا کے فوجیوں پر مسلط ہے جبکہ کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا مقصد اس گوریلا فورس سے یہ ہے کہ کھلے عام ٹریننگ سینٹر مل جائیں جن میں ہندو نوجوانوں کو آزادی سے جنگی تربیت دی جا سکے کشمیر کے لیے ملنے والا اسلحہ کشمیر کے علاوہ پورے ہندوستان میں پھیلایا جائے تاکہ ہندوستان میں چلنے والے آپریشن کو آگے بڑھایا جا سکے اس عسکری قوت کے بل بوتے پر آئندہ انتخابات میں بھاری اکثریت حاصل کر کے انڈیا حکومت پر قبضہ کیا جائے تاکہ کانگریس کی بجائے بی جے پی کی حکومت قائم ہو اور بھارت کو ہندو اسٹیٹ بنانے کا سرکاری اعلان کر دیا جائے اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کانگریس کی حکومت بی جے پی کے ہاتھوں اسلحہ دے کر اپنا وجود خطرے میں ڈالنا کس طرح گوارہ کر پائے گی تو اس سوال کا جواب موجودہ حالات خود دے رہے ہیں بھارت نے سوویت یونین کی تباہی کے بعد امریکہ سے تعلقات استوار کر لیے ہیں اور بی جے پی کی تمام پالیسیاں امریکی مفادات کے حق میں ہیں اس لیے امریکہ کانگریس کی بجائے بی جے پی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور دیتا رہے گا دوسری طرف بھارت آہستہ آہستہ اسرائیل کے اس قدر قریب ہو رہا ہے کہ اب تک چھ بڑے معاہدے بھارت اور اسرائیل کے درمیان ہو چکے ہیں اور اسرائیلی کمانڈوز کشمیر میں بھارتی فوج کے شانہ بشانہ مجاہدین کے خلاف برسرے پیکار ہیں افغانستان میں مجاہدین کی کامیابی اور ان کے آئندہ عزائم کے پیش نظر اسرائیل کی یہ ضرورت بن چکی ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ صرف دوستی ہی نہیں بلکہ ہندوستان پر اپنا ہاتھ رکھے اور یہودی اپنی سازشوں کے ذریعے ہندوستان کو بآسانی دھوکہ دے کر اپنے نیچے لگا سکتے ہیں اس لیے کچھ بعید نہیں کہ کشمیر میں ہندو گوریلا فورس کو لڑانے کا پلان یہودیوں کا بنایا ہوا ہو اور وہ اس طرح آہستہ آہستہ انڈیا حکومت پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہوں تاکہ ہندوستان آئندہ ان کے مفادات کا تحفظ کر سکے اور ناممکن نہیں کہ اسرائیل ہندوستان میں متعصب ہندو کی حکومت کے لیے تانے بانے بن رہا ہو تاکہ وہ اس متعصب حکومت کے ذریعے پاکستان اور افغانستان میں اپنے مقاصد پورے کر سکے اور اپنے متزلزل دفاع کو مضبوط بنا سکے